رحم الحمد اللہ, اللہ, من اللہ محمد و رحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت مجھے تمام خران اور سامعین کی شمس اقبال سلام رات کرتے ہیں در شک الحب باب و سلاد درخت نمبر درس نمبر 77 تار اور پیش نمبر نو آخری پیراگراف ہوں جو ہے اور جی جی درس کو کفن کے بارے میں آج کے درسویں کفن کے بارے میں ہیں مرد کے کی کفن کیا کیا کپڑے ہوں گے عورت کے کفن میں کیا کیا کپڑے ہوں گے ہاں جی اور, <coughs> اور اسی سے متعلقات کچھ اور جوتے احکامات ہیں تو حضرت حسر محمد الباع فرماتے ہیں اور یہ صحیح الرجلی مشتاب ہے مرد کے لیے عدقفین کفن کا نبی صلاحت اسباب ان تین کپڑوں میں تین کپڑوں میں اس کو کفن کرنا مستحف ہے یعنی تین اضافی کپڑے اس کا ڈالنا مستعف ہے وہ ام سلاح سلفائفہ یا تین لفیفہ یعنی تین بڑے اڑنیاں جس میں پورا جسم ڈم جائے تین بڑے اڑنیاں جس میں یعنی سمجھو تین چادر یا کے بعد دیگر جسم کو پورا ڈامنے والا ڈال دیں وہ ایک صورت یہ ہے یا و ایم ترقہ یہ تین لفیفہ قمیص کی شکل امامہ کی شکل شلوار کی شکل نہیں بنائیں تین لفیفہ بنائیں تین لائج, اوڑنی بنائیں بڑی چادر جس میں اس کا پورا جسم جو ہے اس میں چھپ جائے طالباً <coughs> ایک لفیفے میں جو ہے کپڑے کے لحاظ سے ڈبل کرنا پڑتا ہے تو پانچ گز جو ہے ایک لفیفے ہاں <coughs> <coughs> پانچ گز لگتا ہے ایک میں تو اس طرح تین لفیفہ ڈالتے ہیں ہاں جی تو فرماتے ہیں کہ یا تین لفیفہ ڈالیں وہ اماما یا جو ہے ایک امامہ پگڑی وہ قمیصن ایک قمیص جو گھٹنوں سے نیچے تک آ جائے و اللفیفہ تن اور ایک پورا جسم کا ڈالنے والا ایک لفیفہ ان تین کپڑوں کا ڈالنا مرد کے لیے مستحب ہے اور مرد کے جو کفن کا جو حصہ ڈالنا واجب ہے واجب ستر الورت ہے واجب ستر عورت ہے یعنی شلوار ہے دوسرے الفاظ میں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کو ڈامنے والا ایک شلوار کا جگہ پر ایک کپڑا جو ہے ڈالنا کفن میں یہ واجب ہے ہاں جی اس واجب کو پورا کرنے کے بعد باقی تین کپڑے جو ہے اگر میسر ہو تو یہ تین کپڑے ڈال دیں گے اگر تین کپڑے میسر نہیں ہیں تو پھر یقیناً جو ہے اس واجب پر بھی اس کو دفن کر سکتے ہیں لیکن ولی المعلاتے عورتوں کے لیے بے خم سطح صباب ان پانچ کپڑے عورتوں کے لیے قمیصن ایک قمیص جو انسلا و قمیص ہے کپڑے کو جو ہے تربیت ڈائی میٹر کے بناتے ہیں وہ زار اور ایک شلوار تربیت ڈیڑھ میٹر کے بن جاتی ہیں خیمارن ایک میٹر سے بنا دیتے ہیں ایک چادر اور وہ او سر کی شکل میں مکھنے کی شکل بناتے ہیں ایک چادر وال لفیفہ اور دو اڑنی ہاں دو اڑنی یہ جو ہے عورتوں کے لیے لباس سے تو یہ پانچ ہو جائے پھر عرماتیں و الواجب واحد خواتین کے لیے جو واجب کا فن ہے وہ ایک لفیفہ ہے تو ایک لفیفہ ان کے لیے واجب ہے باقی جو ہے قمیض شلوار اور چادر کے ساتھ ایک اور لفیفہ کا ڈالنا یہ سنت ہے <تصفح> تو مردوں کے لیے جو ہے اصل واجب تو شلوار ہیں جس کو یہاں سترہ عورت سے تعبیر کیا باقی قمیص کا امامہ کا اور ایک لفیفہ کا ڈالنا جسم کو اور ایک اورنی بڑی چادر کا جن کو پورا ڈاننے والا یہ سنت کا فن ہے واجب پردہ ہے عورتوں کا واجب پہلے بھی کہا آتا ہے پورے جسم کو ڈاننے والے ایک کپڑا تو وہی ایک لفیفے سے ایک اورنی سے پورا جسم ڈام جاتا ہے تو وہ واجب ہے باقی چار ایک لفیفے ایک اور لفیفے کے ساتھ قمیص شلوار اور چادر جو ہے یہ سنت کا فن ہے تو عورتوں کا کل پانچ ہے کپڑا مردوں کا جو ہے چار بن جائے گا شلوار کو ملا کے جو کہ واجب ہے چار کپڑا بن جائے گا ہاں جی ہمارا آج کل جو کے بعض لوگ میں نے سب کو نہیں دیکھا بعض جگہوں پر لوگ شلوار نہیں ڈالتے ہیں مردوں کا لیکن فقرے کی اس حوالہ سے صاف بازی ہو جاتی ہے واجب تو شطر عورت ہے تو سنت کے وجہ سے واجب ساخت نہیں ہوتے یہ ایک اصول ہے سنت پورا ہو جائے تو مل جائے تو وہ ادا کر سکے تو ادا کر ادا نہیں کر سکا تو اس پہ ہم مخالفین پر گناہ نہیں ہر ایک میت آگے اس کے لیے کوئی کفن جو ہے صرف واجب کے علاوہ کوئی کفن میسر نہیں ہو رہا ہے وہ ایسے جگہ پر آئے سفر میں ہیں ہاں جی ایسی جگہ پر جہاں کفن میسر ہی نہیں ہے تو واجب کا کے ساتھ اس کو دفن کریں مرد کے لیے جو واجب جائز ہے تو واجب تو ہر صورت میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے باقی سنتیں ہاں جی وہ میسر ہوا تو ڈالیں کے میسر نہیں ہوا تو اسی طرح عورت کے لیے ایک اڑنی تو ڈالنا ہی ڈالنا ہے اور جنگ ڈالنے والا باقی ایک اور اڑنی کے ساتھ قمیض شلوار اور چادر جو ہے وہ میسر ہو تو ڈالنا نہیں ڈالا تو گنہ گار نہیں ہم لوگ زندہ لوگ کیونکہ یہ زندوں پر واجب ہے ہاں جی مردوں پر واجب نہیں زندوں پر مردے کے لیے یہ کفن پہنانا واجب ہے آگے فرماتے ہیں بھائی صاحب اس کمرے کے کلر کیا نیے فرماتے ہیں بھائی صاحب وہ مصعف ہے یہ کفن کا کپڑا سفید ہو بلانے وائٹ کلر کا اور سفید ہو اب ان عدیہ والے اور پاک ترین مال میں سو ہو مال ہو آرام کا شبہ کا بھانجے مال نہ ہو کیونکہ یہ آخرت کا لباس ہے یہ پاک تائیب لباس مال سے چاہیے اب کفن پہنانا کہ کے ذمہ ہے وہ ہوا یہ کفن کا پہنانا علاماً اس شاخ کے ذمہ ہے الہ نفاقات اور معنت جس پر اس مرنے والے کا نفقہ خرچہ خوراک تمام اور اس کی معنت روزانہ کی ضروریات زندگی جس کے گردان پر ہے جیسے میاں کے اوپر بیوی کی ضروریات زندگی ہے یعنی ہاں جی سر ایک چھوٹا بچہ بہت ہو جاتا ہے اس کی زندگی باپ کے اوپر واجف ہے سر باپ فوت ہو جائے اس کا اپنے کوئی زیادہ نہ ہو اس کے بیٹے کے اوپر واجف ہے معاف ہوتا رہے اس کا اپنے کوئی مال نہیں ہے تو بیٹے کے اوپر واجب ہے تو اس طرح جو ہے وہ کا نفس زا مال لیکن اگر یہ فوت ہونے والا بندہ خود سا مال ہے ہمیں مال ہے تو اس کے اپنے مال سے ڈالیں گے ہاں جی کیونکہ اس اس کو اپنے معلوم سے آپ اس بات یہ چیز ملے گا اور اس کو کیا ملے گا ہاں جی باقی تو سب چھوڑی جا رہے ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پہلا میں یہ فرمائے کہ پاک ترین مال میں ہونی چاہیے اور یہ ان لوگوں پر واجب ہے وہ عالمن علی نہ کا تو ہو اور معاونت جس پر ان کا خرچہ خوراک اور معاونت معاونت میں عام طور پر جو ہے ضبط ہو چیز کو نف کا تھوڑا سا عموم میں ورنہ یہ دونوں کا مطلب عام طور پر ایک ہی لیتے ہیں اس کے خرچہ خورا ضروریات زندگی ہاں جی وہ جو ہے جس کے اوپر ذمہ ہے جیسے میاں کے اوپر بیوی کا ذمہ ہے ہاں جی بیوی کے تمام خرچے میاں کے اوپر ہے اسی طرح جو ہے اس کو بولتے ہیں نفقہ جن کی صرف غلام لونڈی کا خرچہ آقا کے اوپر ہے نابالغ بچوں کا ماں باپ کے اوپر ہے ہاں اس طرح جو ہے اس کو بولتے ہیں نفقہ نفقے میں لباس کھانا پینا مسکھن تھپ آ جاتے معاون میں عام طور پر کھانے پینے اور لباس کی چیزیں عام طور پر آ جاتے ہیں تھوڑی سی بہی ہے اور باقی چھوٹی موٹی ضرورات زندگی بھی معؤنے میں آ جاتے ہے تو ہرمایا جو ہے جس کے اوپر اس کی ذمہ داری وہ دے دیں اور اگر خود مالدارے والا کا نظار نفس حذا خود مالدار جو فوت ہوتا آدمی تو ہم مال تو اس کے اپنے مال سے ڈالنا ہے مال سے ڈالیں گے خوبی یہ کہن کے بارے میں وہ یہ کتنی پیسے ہیں تو مرد کے لیے ایک واجب تین سنت پیس سے خواتین کے لیے ایک واجب چار سنت پیس ہے فن اس کے علاوہ فرماتے ہیں غسل دینے کے بعد غسل مکمل ہونے کے بعد یہ کہ بند کر اس کے جسم کے تمام سوراخوں کو جیسے ناک ہے کان ہے اس میں کیا ہے بے قد ن تن کسی کوپاس کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا کپاس ان میں ڈال رکھ دیں اور خر یا کوئی پاک کپڑا چھوٹا کپڑوں کے ٹورے پاک جو ہے وہ ڈالیں اور یہ صحیح بو بھی اب اس کے بعد جنازہ کفن فن ڈالا نماز جنازہ اٹھا کے لے جانے تو مستحف ہے جنازوں کو اٹھانے کے لیے آر بات لے جا لیں چار آدمی چاروں کونے کو پکڑ کے لے کے چلیں فنلم جو دور کا چار نفر نہ ملے تو پما ہوجیے تو جتنے لوگ ملا وہی اس کو اٹھا کے لے جائیں گے وہی ایم شاہ اور مزید آداب بھرما لیں اور یہ کہ جنازہ اٹھا کے لے جانے والے چلیں حامل نہ جنازہ اٹھانے والے لوگ چلیں بالمشل وسط درمیانہ رفتار سے چلیں ہاں مش چلنا اور وسعت درمیانہ درمیانہ رفتار سے چلیں لامشرعین نہ بہت تیز تیز چلیں ولا مبتی نہ بہت آہستہ چلیں ہاں جی بتی سے ہے مبتی بہت آہستہ چلیں میں سراعت سے ہے بہت تیز چلیں نہ بہت تیز چلیں نہ بہت آہستہ چلیں بلکہ درمیانہ رفتار سے چلیں پھر جنازے کے ساتھ لوگوں کا جانا اس کے ہاں جس کو تشیع کہا جاتا ہے مشاعیہ کہا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے فرماتی ولمشا تو سنت جنازے کے پیچھے پیچھے باقی مسلمان مومن لوگوں کا اس کے پیچھے پیچھے جانا اس کے تعظیم میں اس کے ساتھ قبرستان تک پہنچانے کے لیے یہ سنت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنت نبوی ہے وال اولا اور اس میں بہتر سراج یہ ہے کیونکہ آپ جنازے کے ساتھ جو لوگ جائیں گے کچھ تو اٹھا کے لے جائیں گے باقی لوگوں میں کچھ عمر سیدہ لوگ ہوں گے ہاں جی جو جنازے کو یا معذور لوگ جنازے کو نہیں اٹھا سکتے ہیں اور جو اور کچھ اٹھا سکتے تو ہیں تو سر سے ماتین جو لوگ جنازے کو نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ آگے آگے چلیں جو لوگ اٹھانے والے ہیں نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ آگے جو اٹھانے والے ہیں وہ پیچھے آ جائیں اور باری باری سے جنازے کو اٹھاتے چلیں فرماتے ہیں کہ وا بہتر صورت علماً یادر وہ لوگ جو قدرت رکھتے ہیں اللّہ ہم نے جنازہ کو اٹھانے کا و راحا وہ جنازہ کے پیچھے پیچھے چلے ولمن لم اللہ یادر اور وہ لوگ جو نہیں اٹھا سکتے ہیں جیسے موراثدار لوگ ہیں یا بچے ہیں تو قدام اس کے آگے آگے چلیں یا معذور لوگ ہیں وہ آگے آگے چلیں پھر دائیں بائیں بھی بیٹھنا صحیح فرماتے ہیں ہاں وہ جز جیسے اللہ یمین ہے اور یہ ساری اور مریض کے دائیں بائیں جانب بھی لوگ بیٹھ کر میج کو بیچ میں ڈال کے گویا کہ کی آگے بھی دائیں بائیں بھی سب لوگ بیچ میں رکھ کر لے چلنا <coughs> <coughs> <coughs> لیکن چلنا یہ بھی صحیح ہے لیکن معاذ سے عاتل ہوا تری راستہ میں گنجائش ہو راستہ وسیع ہو کچھ عادہ جس میں ہر طرف لوگ بیٹھ سکیں تو وہ بھی صحیح ہے وہ اللہ خالی ورنہ دائیں بائیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ آگے بیٹھا کچھ پیچھے بیٹھا ہاں جو لوگ اٹھا سکتے ہیں وہ پیچھے بیٹھیں جو لوگ نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ آگے آگے چلیں اور سب باوقات طریقے سے ہاں جی آ... اس کی ہمیں اہمیت کی ہمیں دعائیں کرتے ہوئے لے کے چلیں اس کو اللہ پڑھتے ہوئے کلمشات پڑھتے ہوئے ہاں جی اور <coughs> <coughs> اپنے اپنے جگہ پر اس میت پر الرحم کی اللہ سے درخواست کرتے ہوئے اس کی مغفلت کی دعائیں کرتے ہوئے چلیں ہمیں معلوم نہیں اللہ کس کی دعا اس کے حق میں قبول ہوگا ہاں جی اور اس بیچارے کے آخرت کے مسائل آسان ہوں گے کیونکہ قبول کا منزل معلوم نہیں ہے دنیا سے قبول میں انسان پہلی دفعہ پہنچیں گی تو اس کے کیا حال ہوتا ہے جو لوگ قبول میں پہنچے ہیں وہی ہی لوگ بہتر جانتے ہیں اس بڑے گھر سے اس چھوٹے گھر میں ہاں جی میں انسان اٹھ کے بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں وہ تارے کے لائٹ بھی نہیں ہے کوئی ساتھی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو اس میں کیا حال ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں لہذا اس کو سب سے پہلے قبل کے آزمائشات سے فتنوں سے نگر من کر کے سوال جواب سے اس کو اللہ تعالی بچانے کے لیے اس کے لیے مرائل آسانی کے لیے اس کے لئے گناہوں کی مخصرت کے لیے اللہ سے سب اپنے اپنی جگہ پر دل ہی دل میں دعا کرتے چلیں ہاں جی اس کے اللہ سے رحم کے اپیل کرتے چلیں تو یہ اس کے حام میں زیادہ بہتر ہے میں تو یہ بحث جو ہے یہیں پر کفن کا بحث یہاں پر ختم ہو گیا آگے اس کے نماز کے جنازے کی بات آ رہا ہے یہ بات انشاءاللہ ہم کل سے اس پہ پڑھیں گے چونکہ ایک الگ چپٹر ہے اس ہم کل پڑھیں گے اللہ صاحب کو سلام